الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين عمب الفاطب الََََََََََََََََََََََََََََََیطرََََََََََ ص الرحمن الرحیم فعلنبی صلی اللہ علیہ وسلم اِزاسّمِمبن بِ ارضن فلاۃ خلوحاء و اضاء واقعہ برضن انتم ان تم با فلاں تخرج فلاں تخرجو منحو اوکّم او علیہ وسلاۃ والسلام کچھ دنوں سے یہ پوری دنیا میں کرونا نام کی جو وائرس پھیل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں تو اس وقت ان میں سے ان سوالوں کا جواب دو تین کا دینا مقصود ہے ایک تو یہ پوچھا جا رہا, رہا ہے کہ کیا کوئی مرض شری طور پہ متعدی یعنی کنٹیجیس ہو سکتا ہے یعنی کیا بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے ایک سے دوسرے کو پھیر سکتی ہے یا نہیں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے دوسری بات جو زیادہ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا مرض کی وجہ سے مریض کو آئسولیٹ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں یعنی مریض سے الگ رہنا اور مریض کو الگ رکھنا اور یہ ابھی گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں تو یہ جائز ہے شرن اس کی کیا حیثیت ہے اس بارے میں ابھی میں تھوڑا آپ سے گزارشات عرض کروں گا کرونا وائرس ایک متعدی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں جو متعدی ہوتی ہیں ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہیں تو یہ بات سائنس نے ہمیں آج بتائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اب جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس میں دو قسم کی باتیں ایک میں تو صرحت آیا ہے کہ بیماری جو ہے متعدی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور بعض میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس سے لوگوں کو شبہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری لوگ کہہ دیتے ہیں پھر کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی تو یہ صرف سطحی علم کی وجہ سے ہے انہوں نے گہرائی میں جا کے اس حدیث کو نہیں دیکھا تو دونوں قسم کی احادیث صحیح ہیں لیکن دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دراصل جن احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے وہ دراصل مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا گیا ہے یہ اس بات کے لیے نہیں کہا گیا کہ بیماری لگ نہیں سکتی یہ اس لیے فرمایا گیا کہ بیماری خود بذات خود متعدی نہیں ہے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا اثر ہوگا اور اگر نہ چاہے تو نہیں ہوگا کوئی بھی مرض اس معنی میں متعدی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی لگ جائے بلکہ اصل میں ہے یہ کہ عقیدہ یہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مرض خود بخود بھی پھیل سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے تو اگر کرونا وائرس اگر کسی کو انفیکٹ کرتا ہے یا کوئی بھی بیماری جو ہے جو وہ اس طرح ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہو تو یہ اس بیماری کے اپنی مرضی نہیں ہے یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نہیں لگ سکتی اس کی تائید ایک سے بھی ہوتی ہے ماں اصابم مصیبتً اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نا اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے تو آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے جتنی بھی ریسرچ دنیا میں جون سی بھی ہوتی ہے وہ اس علت کو یعنی سبب کو ہی تلاش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اسی کو تلاش کرتی ہے اور اسی پہ آگے ان کی ریسرچ چلتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پھر اس کو اور جیسا بھی ہو رہا ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے وغیرہ تو بعض امراض میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کے جراثیم جو ہیں تیزی سے پھیلتے ہیں جو بھی جاندار ان کی زد میں آ جاتا ہے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے مرض میں اگر کوئی شخص مبلا ہو تو اس کے ساتھ اتنے بیٹھنے ملنے جلنے والوں کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ احتیاط نہ ہو تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ ایک غلطی ہے کہ انسان اسی سبب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے یہ سبب خود کچھ نہیں ہے نہ یہ کچھ کر سکتا ہے اسباب اور ان کے نتائج دونوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کی ایک مثال حدیث شریف میں بیان فرمائی کہ بیماری ایک اونٹ سے دوسرے کو لگتی ہے تو لیکن جس اونٹ کو سب سے پہلے بیماری لگی اس کو کس نے لگائی یعنی یہ کہ اللہ کا حکم ہوا تو پہلے کو بیماری لگی نا اور پھر اللہ کے حکم سے ہی پھر آ پھیلی ہے خود بخود نہیں پھیلی تو یہ بات ہماری بھی ادھر روزے روز روزے روشن کی طرح آیا ہے اور میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے اور عام یہ تجربات میں آتا ہے کہ کوئی کنٹیجیس ڈزیز ہو متعدی مرض ہو تو بھی جو اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں تو سب انفیکٹ نہیں ہوتے یا سب پہ اس کے اثرات نہیں آتے کچھ لوگوں کو انفیکشن ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی کچھ کو لیٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ لیٹنٹ بھی انفیکشن ہوئی تھی تو یہ جو یہ سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے کہ ایک ہی بندہ ہے جس کو متعدی قسم کی بیماری ہے اس کو ملنے والے اگر دس قسم کے لوگ ہیں تو مختلف قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو وہ بیماری لگ جائے اور اس سے زیادہ لگ جائے یا اس کے برابر لگے یا اس سے کم لگے اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو کچھ بھی نہ ہو اور ایسے بھی ہو سکتے جس کو اتنی ہلکی انفیکشن ہوئی کہ پتہ بھی نہ چلا لیٹر انفیکشن اور خود ہی وہ ٹھیک ہو گئی بغیر کسی علاج کے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ہے اور ہمیں اسی کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم اس باب کو اختیار ضرور کریں لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کریں مثلاً احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزام زدہ مریض کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس میں فرمایا کہ بھی اس سے دور رہو ٹھیک ہے تو جب آپ نے خود جو اس کے ساتھ کھانا کھایا تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ایمان کوی ہیں ایک جواز کی ایک صورت ہے اس میں جواز کی ایک صورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں بشرطِ کہ آپ کا ایمان کبوی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ پہ تکلیف یا ناپسندیدہ امر آ گیا اور آپ میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہے صبر ہے تو ٹھیک ہے آپ کھا لیں ان کے ساتھ اور اگر جو نا ہم کمزور لوگ ہیں جو تکلیف ناپسندیدہ عمر برداشت نہیں کرتے خوف زدہ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دور رہیں تو یہ ایک جزام زدہ شخص کے بارے میں یہ دونوں احادیث ملتی ہیں کہ ایک طرف فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا اور دوسری طرف یہ کہ اس فرمایا کہ اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں تو یہ ایک ہی چیز کی دو الگ الگ ایکسٹریمز بتا دی ہیں کہ ایک کونے پہ یہ ہے دوسرے پہ یہ ہے اب باقی اب ہر ایک کے اپنے حالات پہ ہے اور اپنے ایمان کی قوت کے مطابق ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کمزور ہیں اور معمولی درجہ کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مرض مریض سے دور رہنے کی تمام احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا یہی شرن پسندیدہ اور بہتر ہے اب میڈیکل سائنس نے تو آج کہا ہے بیماریوں سے بچنے کی جو ترغیب دی ہے لیکن اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی دے دی ہے مثلا بخاریوں مسلم کی حدیث ہے جو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے کر جائے وجہ کیا اسی سے ثابت ہو گیا کیونکہ بیماری ادھر سے ادھر نہ لگ جائے تو بیماری کا متعدی ہونا تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا ٹھیک ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے اور دوسرا ساتھ فرما دیا کہ اس کو الگ رکھو بیماروں کو تندرست سے الگ رکھو اسی چیز کو آج کل میڈیکل سائنس میں آئسولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے تو یہ جتنی بھی میڈیکل کی یہ والی ریسرچ آ رہی ہے یہ ہماری اسلام کی حقانیت کو ہی بیان کر رہی ہے پھر ایک حدیث میں جزامی نکوڑ یعنی والے سے دور رہنے کا کہا ہے اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اس میں تو یہ کہا ہے کہ جزام والے مرض پہ زیادہ نظر بھی نہ ڈالو ٹھیک ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جزام زدہ مریض سے ایک نیزا فاصلہ دونوں کے درمیان رکھنے کا کہا گیا ہے اور اس سے یہ نکل سکتا ہے کہ جو تھوک کے چھینٹے بعد کے دوران نکلتے ہیں یا ڈراپلیٹ انفیکشن ہے اس سے مرض پھیل سکتا ہے اس لئے ایک نظا فاصلہ رکھنے کا کہا کہ وہ اس تک ڈاپلٹ انفیکشن نہ پہنچے اب مصرد عمر کی یہ حدیث اگر ضعیف ہے لیکن اس کی تائید مسلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں خود آپ صلی اللّہ علیہ و کا اپنا عمل درج ہے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جس میں جزام کا ایک مریض بھی تھا اور وہ وفد آپ سے بیت کرنے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے مریض کو بلانا اس سے قربت کرنا پسند نہیں فرمایا بلکہ دور سے ہی اس کو یہ پیغام بھیجوا دیا کہ بھائی آپ بیت کے لیے آئے ہیں ہم نے آپ سے بیت کر لیا آپ وہیں سے واپس تشریف لے جائیں تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس جو فرمایا اس کا یہ مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے مریض کی طرف بیت کا پیغام کیوں بھیجا اس لیے کہ وہ اسباب دنیا کے وہ اسباب کہ جن سے تکلیف اور کراہت ہوتی ہے ایسے مواقع اور اسباب سے بچنے کی کوشش کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے اس کو برا نہیں سمجھا گیا یہ اس میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے کہ خود ایسے اسباب نہ اختیار کرے کہ اپنے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو بندہ کو خود جان بوجھ کر ایسے اسباب کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس سے تکلیف آزمائش یا مصیبت میں پڑھنے کا ڈر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے واپس کیوں بھیج دیا یعنی یہ احتیاط اختیار کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط کیا اختیار کی کہ این ممکن ہے کہ اگر وہ ہمارے قریب آئے تو اس کی بیماری ہمیں اور یہاں کے رہنے والوں کا نہ لگ جائے تو اسی سے بھی یہ دوبارہ گنجائش نکل آئے گی کہ جی متعدی امراض جو ہیں ان کے مریضوں سے دور رہ سکتے ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور اس بیماری کے پھیلنے کے جو سبب ہیں عارضی طور پہ اگر ان اسباب کو بند کر دیا جائے تاکہ بیماری نہ پھیلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیث شریف میں صرف بیمار شخص سے دور رہنے کا نہیں فرمایا بلکہ جن علاقوں میں ایسی جو بائیک بیماری ہے یا متعدی بیماری ہے تو اس کی طرف سفر کرنے سے بھی منع فرمایا جہاں وہ پھیل گئی ہو تو بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا اذا سمیت تم بتاؤن بھی جب تمہیں پتا چلے کسی زمین کے بارے میں کہ وہاں تعاون ہے یا وبا ہے فلا تد تو اس شہر میں اس علاقے میں مت داخل ہو و ازا واقعہ آپ عرضی و انتم اور اگر یہ وبا کسی ایسے علاقے میں پھوٹ جائے کہ تم وہاں پہ موجود ہو فلا تخریجو منہا فلا تخرجو منہا تو تم اس علاقے سے باہر مت نکلو تو یہ وہ یہی وہ آئسولیشن ہے جو اس جو آج میڈیکل سائنس جس کو جو ہے اختیار کر رہی ہے اور یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ وبائی امراض کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جہاں اگر جی کے اس علاقے کو بند کر دیا جائے نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر موٹی سی ٹھیک ہے اس کی طرف سفر کرنے سے بھی منع کر دیا اور وہاں سے نکلنے سے بھی منع کر دیا تاکہ بیماری دوسرے علاقے میں منتقل نہ ہو تو اسی حدیث پر عمل کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاؤن والے علاقے کی طرف تشریف نہیں لے گئے تھے. تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض بعض بیماریاں جو ہیں وہ متعدی ہوتی ہیں اور ان سے احتیاط برتنا ضروری ہے تو جو لوگ پھر بھی جو ہے بیماری کے متعدی ہونے کا قائل نہیں ہیں اور احتیاط برتنے کو ایک غیر شریع عمل کہتے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے اور میں ان لوگوں کو حق پہ نہیں سمجھتا بلکہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ فصل قائم فرمائی ہے کہ متعدی امراض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب اور اعتراض کا کیا طریقہ اختیار فرمایا اور متعدی مرض والے کو تندرست سے الگ رکھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی یہ کیونکہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا اس کو زیادہ نہیں میں نے چھیڑا موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں تو اس میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے ولا تن کو بھی کہ اپنے آپ کو خلاقت میں مت ڈالو یہ آیت اگرچہ جہاد کے بارے میں ہے لیکن مفہوم اس کا عام ہے تو اس اس تناظر میں یہ جو ابھی میں نے تفصیل بیان کی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ عارضی طور پہ ایک حکم لگ جائے کہ اپنے گھروں سے مت نکلو کٹھے مت ہو اجتماع نہ کرو تو اس میں کوئی شریک باہت نہیں ہے بلکہ یہ تو عام لوگوں کو تکلیف سے مصیبت سے بیماری سے اور بری مور سے بچانے کا ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں اور ظاہری اس کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے بھی دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم <تصفيق> ان کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ پہلے گھوڑا کھونٹی سے باندھو پھر اللہ پہ توقل کرو یعنی پہلے اسباب اختیار کرو پھر توقل کرو کیونکہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہے اور اصل میں توکل ہوتا ہی وہ ہے کہ پہلے سبب اختیار کریں اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں لیکن سبب کی طرف نظر نہ جائے نظر اللہ کی طرف ہی رہے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے تو اب تک کی جو گفتگو تھی اس یہ بھی ثابت ہوا کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے اور یہ بات بھی کہ مریض کی نگہداشت کے, کے لیے اور دوسروں میں مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگر مریض کو آئسولیٹ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ اس سے دور رہو تاکہ بیماری سے محفوظ رہو یا لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی گھروں میں ہی رہو تاکہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ نہ رہے تو یہ سب اسباب کے درجے میں ہیں اور عارضی طور پہ ہے اور شرن اس میں کوئی کباحت نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ بہرحال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو یہ بیماری کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو اپنی بلند شان کے مطابق پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں سصبحبح ککن ال ہم ب ہمددی کا اشر واللہ الہ اللہ ال تااس تہ فروگوات و ب لیک صل اللہ اومبارک وصلی مال بدی کو رسی کا محمدین واللهلی ووس بے اجائین وال الحمد